جڑا عام جناب سنتے رہو سنتے رہوگے سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شریف دا مہراج شریف یعنی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے جسم شریف دے ارش آزم تشریف لے جانا اے ہے میراج سید ال امبیا پاپ کا اور عرش شریف کے جانا اہل سنت دے عقیدے وچ داخل آپ جسم شریف نہ عرش تے گئے توجہ فرما رہے ہونا جی معلومات چضافے جی دی خاطر حوالہ عرض کر دینا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ محض کسی خوش اتقاد سوہنے اتقاد آسے درویش نے گل لکھ دی ارش تمام محدسی نے بھی اس بات نو لکھ خصوصاً محدث ابن سرائج رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب مبارک کے رسالہ ہے عقیدے دے حوالے نظ لات داخلے کہ حضور ارش آزم تشریف امام کا حوالہ وہ امام بخاری دے تر سو پانچ دی وفات ہے یعنی تیسری ہجری دے بندے نے امام بخاری آگو جی روایتیں امام بخاری نے اسی طرح وہ نے ان سرکار نے لکھیا ہے کہ آپ علیہ ہی سلاح تو و تسلیم کا ارش کے اتنے جانا یہ بھی عقیدہ آلے سنت دے لیکن یہ ہے آپ دا روح جسم شریف نال جانا سید سمبیا پاک دا میراج جہ کسے نو نصیب نہیں ہوا وہ یہ یعنی ظاہری زندگی وچ اپنے ای جسم مبارک دینا ایک جسم ہوندا ہے مثالی ایک ہوندا ہے عینی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاریاں دیاں روحاں مثالی جسم بھی دے ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح انسان دا ہے پرندیاں دی شکل دا بھی ہو سکتا ہے حدیث شریف آ شہیدان اللہ تعالی سبز پرندہ شہیدان دیا روح سبز پرندیاں پرندیا ہے یعنی کی مطلب کہ روح شریف سبز پرندے دی شکل لے لینی شہید دی روح وہ مثالی جسم ایسم جس سی جس جو جان نکلی سارے نبی آپ علیہ سلاحت و تسلیم دے مگر مسجد اقسا بیت المقدس شریف حضور دی امامت چ نماز جسم شریف نال پڑھی جسم نہیں مثالی جسم ہے پھر اتلے جہانا حضرت آدم علیہ السلام دا پہلے اسمان تے پھر دوسرے دیسا علیہ السلام دا تیسرے دے یوسف علیہ السلام دا اللہ حدلس ابراہیم علیہ السلام تمام جنہ جنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اس رات نو وہ مثالی جسم سی اینی جسم نہیں سی اینی جسم اپنے ظاہری زندگی دنیا والی زندگی والا جسم شریف اس جسم شریف ہے صرف حبیب خدا نو مہاراج ہو جائے ارش آزم تہچے یہ <تصفح> بڑا بڑا خدشہ دور ہو گیا کی بھی دوسرے نبیا تے حضور نے ویکیا اتے جسم جی نال اتے سن جسم جی جی اتے سن تے پھر جسم جی نالج خالی نہ نا ہویا ہوا باقی نبیا کا بھی ہو گیا اللہ آیا وہ مثالی جسم نال لے اینی نال نہیں جس وقت جسم شریف تو روح جدا ہو جاوے پھر جیڑا اینی جسم شریف ہوں دے. وہ کبرے انور مثالی جسم شریف وہ جتھے مردی مرضی جن مردی بن جان اللہ تعالی نے یہ نبیوں نو تاقت فرمائی ہوں ہاں ایسا ضروریا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انہوں نو اسے جسم شریف کسی جگہ تا پابند نہیں ہوتی دی روح جسم قبر ان پابند نہیں ہوں پابند نہیں ہوں کیونکہ پابندی جہی ہے قسم ہے وہ تو آداب تو پاک لوگ نے نا ابھی تو پھر انہوں نے سدقے آداب ٹل جارے نبیا ناقیاں نو میراج ای جسم نہیں مثالی نال ہوا یعنی انہوں نے اس جسم مبارک کی مثال مثال دے خواب خواب نبی سورت ہزار حضور, حضور سرکار دی صورت مبارک دے ایک کیا؟ وانو سمنے رنگ کی نظر آ رہے ہیں فرمائی نے حضور دی صورت تو ایک ہی نا کسی او کسے والے بندے نس سورت چیارت ہوں آم زیارت کسی ہو روح نبی دی. سورت کسی آ گئی یہ زیارت عام ہوں اصل زیارت نبی او شمار ہوتی ہے جیڑی اس سورت چو جس سورت چی اکبر ویختے تارو قیالم جس صورت چ نبی زیارت فرما نے اس سورت بہت ہی کٹ بندیاں نو زیارت ہوں وجہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت شریف جیڑی ہے نا وہ بندے نو اپنے عمل دے مطابق ہوں تے جی امل چ بہت زیادہ کامل ہو جا گئے داتا علی لی ہجمری غوث باغ وانگو تے پھر سونا رب اس ہے جس روپ چ مولا علی کار دے تے بہت کٹ بہت زیادہ تر کسے کس سورت ویکنا کسے اپنے مرشد صورت سورت چیخ لینا کسی پرا کی سورت چیخ لین روح سرکار دی ہونی سورت کسی و رکھتے یہ مثالی سورت ہے ایڈ آپ نے سلاح تو تسلیم ای جسم مبارک اپنے ارش آزم تے پہنچے نے یہ میراج صرف آپ کسی ہوبی کا نہیں ہوں سمجھ آ گئی کہ نہیں تا کر کے اللہ تعالی نے سوا لکھ نبی یعنی آئینی جسمانی معراج اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرمایا تورا تنجیل زبور کسے کتاب چ نہیں آیا صرف حبیب خدا د قرآن چیا اور اللہ دے حبیب دے دراج کا کوئی مائی درانے مجید کس سے دے بارے نہیں وخاص حق دے کہ اللہ تبارکباد نے دسیا ہوا میراج ہوا نہ اپنے حبیب دے بارے جسمانی میراج شریف فرما ندیا اللہ تعالی نے فرمایا سبحان اللہ بسٹیل اک سلوی بارک نو لو مر رہو من آیات نا سمی جس سیر کرائی اپنے مقدس بندے نیو آخ جتھے جا جل عجیب انوکھی اقل مننے اللہ الہ ہے سبحان کی مطلب کہ جڑی گل تری من چ نہیں ہوں کیمی ہو سکتی ہے ات تیرا خیال جان ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی لیکن اللہ سبحان کہہ کے دسد کہ میں اجت تو پاک ہاں میں ایک کام کرایا لیا جی اقل نہ بھی مناہ دی قرت کے اگرن سر چکا لکھ انہیں جدو کی پھر ہوا خواب اسمان تے جانا دوسرے تیسرے تے جانا چوتیاں خواب یہ کوئی حیرت انگیز گل نہیں جے دے واسطے سبحان آکھنا پو سبحان جو آخ تا فرمایا کہ عجیب گل یہ سی کہ اللہ سونے نے اپنے حبیب جسم شریف نال عینی میراج عرش آزم تک کرائی اچھا بھائی بھی گل یہ قرآن پاک دیئے تے مسجد حرام تو مسجد اقسا تک وہ ملک شام دے اندر فلسطین گل کتھوں کر لئی اللہ تعالی نے یہ گل عرش تک لے جان دی اتنی نہیں او اس واسطے نہیں کیتی لوگ سن نئے نویں مسلمان ہوئے اینا ایک مننا واسطے بڑی گل سی ارش تک جانا جہا تو بڑی دور دی گل سی ادا ل کر کے این ایک سفر کا دسیا کہ جی یہ من گئے تے پھر کھولاں گے بعد ایتھے آما واسطے توجہ آما واسطے اس وقت دے آما واسطے جنہاں جنہوں نے اور مننا او دے واسطے اے مسجد حرام تو مسجد اکسا مکے تو شام تک دا اللہ تعالی نے دسیا ہے جہ خاص نے پھر آسمان دا دسیا ہے انہوں واسطے پھر عرش آگم تک جانا دسیا ہے ایسد نشانیاں بخایاں سن خاصا نو دسد آپ نو سی اتے آدھا لینو رے یا مہلا آیا تین اپنی نشانیاں وخاواں اتے بازا گل بس کرو وبا میرے حبیب نے میری انج کیتی ہے کہ آنکھ سجے کبے ہوئی نہیں سمجھ آ گئی یہ علمی گل کی عقیدہ دی اسلام واسطے شبہات خدشات دور کرنے ہندوبے پیدا ہونا ہیں وہ دور ہو گیا ہو گیا کہ نہیں میرا سید لمبیا سرکار دا بیان کرنا مقصود نہیں وہ میں مکمل کئی بیان کر چکا نہ ہی ایک نشست بیان کیتا جا سکتا واقع ہی ایڈا لما آنا جانا اگر اُن ذوق بیان کیتا جاوے شرح دے کیا جائے دے پائی کئی دن لگ جان گے اپ ہل بیان کہ اللہ شریق نے اپنے حبیب نائیے میراج کرا ہزر دی تابےداری مل جائے تو اللہ اپنے فکیرا نو بھی میراج کرا چکد یعنی یہ نہ سمجھو کہ میراج صرف اور صرف ہندا ہی نبیا د یا ہو سب لمبیا د سد لمبیا پاگ دسمانی جسمانی عینی میراج باقی میراج روحانی ہوندا ہے روح دا جس جسم نہیں روح دا دیراج ہوں وہ نبیاں باقی نو بھی ہوا ہے اور اللہ دے ولیاں فکیر ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی کلندر اقبال سڈا فرما سناو اقبال فرماؤں سبق ملا ہے سبق ملا ہے میراج جو جی مصطفیٰ سے مجھے سطق ملا ہے میراج جو جی سے مجھے عالم بشریت کی زد میں ہے کر توں کلندر اقبال فرمانا ہے میں جب ندی چھوڑیں کہ میرا آج کا مطالعہ کرنا ہوں تو میرے پے نکتا کھلتا ہے زمینی نہیں آسمان بھی تشریت سونے لبی سل ہو چالا لسلم اگر اتباع تابے محبت عشق کی دولت مل جائے را رب واہ شری مولا اپنے پیارے آشک بندیاں فقیران سے درویشاں بھی میرا اچا فرما چڑتا کلندر اقبال ایک اور مقام ت فرما ہے جو توجہ میں نے سنا و اقبال فرما اختر شام سے آتی ہے اختر شام مکی آ آتی ہے فلک سے آو اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدا کرتی ہے سہن جس کو وہ ہے آج قلا ارے سجدہ کرتی ہے سر جس کو وہ ہے آج کی رات رہ یکم ہے ہمت کے لیے عرش پری سمجھا ما باد حالے خالی سورنار لوگ لے لو فرما رہے یک ہے کے لیے کہتی, ہے کہتی ہے یہ مسلمان اس میں راج گیرا کلندر اقبال فرما جڑا شام نو تارا چڑھتا گئے مغرب والے پاسو بڑا سونا چمک دا تارا جڑا مگر بال چڑھتا ہے, ہے, ہے, ہے کلندر اقبال اوہی رو آواز سن ہے ہر کتوں دے اپنی نہیں پوری سن سکتے قربان جاوا اقبال فرما ہے سالوں سنیتا پیغام دے کی رات او مبارک رات او مبارک راتری پچھلیا رات مہین مہینے دیا پچھلیا او وہ رات ہوتی ہے پر اقبال فرما ہے وہ ایسی عظیم رات ہے سویرے دی صبح او سجدے کر دی پیغام اتارا کی ہے پیغام کی دغام کی دارا رہے یک گام ہے ہمت کے لیے ارو شری کارا آخر ہے تارا آخل وہ مسلمان حسلت جارو اپنے آپ نو نہ سمجھ ایڈی بنائے ایڈی شہر میرا دیر سی ہمت والا بن جائے ارش پہ اگے صرف ایک قدم رہ جائے اگر دوسرے لفز مطلب اے یہ بننا راہ بل چاہ مطلب راہ بھی رو ادھر ہی آ جا اقبال آدھا چلہ ارش آزم چ نبی جا کے دس میرے پیچھے آنے والے ہو راہ میں دسی جانا ہمت تسی کرو شیرے ربا عرش صرف ایک قدم سمجھ اور مسلا اوکھا پھر سمجھو گل ہے پھر سمجھو جدو راہ بھر جانا نا اگے راہ پر قائد آگے ہوتا کیوں پچھلے واسطے سوکھا ہو جائے بھی ادھر آنا ہے یہ نہیں آنا اقبال آندا جلیا نبی سبق دے گیا ہے سبق دے گیا ہے میں ارشل چل گیا جی آنا چاہتے جی تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ گے کوئی کم نہیں صرف ہمت نہ ہارو اگر پور ہمت بن جاؤ تو اقبال آخر نبی پی دے پیر چکن خدا کی مطلب ہے جسم نال نہیں روح نال نبی کا خاصا ہے جسم نال جانا شان رو روہ ندو میرا بنتا ہے دروی نبی سونا دنیا تو کٹیا عرش دے چلا گیا اللہ کا فکیر اپنی روح نو جی جدو دنیا کٹ لینا ہے اللہ شریک دے عشق تے مستی روح سے مست غائب کر لو دنیا چیز ہوتے ارش سے پہنچ جاتا ہے یہ آتے نے مرن تو پہلا جے مر جاوے پھر توجہ میں تھے گل کر دے لے موت, موت مومن میں راج کی ہے فرشتہ نہ آ فقیر اپنی ہمت لا روح روح سے لے جائے قدم آدھا صرف ایک قدم دا فاصلہ ارش ت دا وہ مر مرے کلندر اکبال ہے صرف ایک پیر دا فاصلہ جے پاک اسپا کے لو میں گلا کھول نہیں رہا تاکہ تھوڑا جا بیان کر کے پا میں جی خولا قسم خدا دی کر کے حیران ہو جائیں محبوب نے اپنی امرحت بنڈی یہ منہ تو خبلان مرن تو اگ مار کر خیشا توجہ اس نال چبر نال فرشتہ جان کٹ کے لے موت بن گئی فکیر اپنے اختیار نال ہر پاسو نفس پہنے دیا خاشا چ روح نو کٹ لو جی دنیا تین نظر آئے گا سر پانی زمین تے بیٹھا ہے وہ تے سمان سے عرش ہولم تے لیکن سرو گل صرف سر رہے یقام ہمت کے لیے عرش پری کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میرا جکی را تھے پیر باہو کی زبان سمجھا لو ساڈا پیر باہو فرما جو تم گاہ یار سو کافر جو فرمان جڑا سا رب دفلت لنگیا ہے بندہ تو مینے پر سہکا کافر گیا ہے جو دم کافل وہ تو مراد ہے سا ایک سہ آد یار اس حد تک مقام پہنچے بندہ نا روح صاف کر لوے کہ سہ آدی جے تو یاد چینج نہ ہوم کافر سا کافر گیا فرمایا جو تم غافل یا رسول تم کا سن مرشد سبق پڑھایا تو گیا کھل اکھیا سخل سکھا تھل اکھیا اچ با لایا ایسا سائش کی کمایا مرن تھے سیمرگ بہ بہو مرن تھی اک isi <laughs> جو بول <سؤال> سبحان فقیران دی گل ہر پیر باہو دی کتاب سنانا پہلا شیر سنا توجہ ہے الفقر شریف سلطان اللہ ریم فقیر اللہ وال لغت دیا کتاباں بھی کتابا آ گیا ہے سب فکرا دیا کتاباں میرا جی با جگیت پستی وہ بھی آیا لیکن عجیب گل میرا تو جو حضرت حضرت پیر باہوں سرکار شیخ جلال الدین تبریزی سرکار دی گل لکھ دے بدوان علاقے دے قاضی سی شیخ جلال الدین تبریزی اللہ دا ولی ہے او قاضی سن عالم سن قاضی سن اے اللہ دا فقیر سی فرق تھوڑا جہاں اگر علم تک رہ جاوے تے آلے میں اگر عشکش پہنچ جاوے فقیر سمجھ جو ہے قربان جا مرما دے رہے شیخ جلال الدین تبریزی سرکار گزرے پوچھا نے کتنے کیا نماز پہ پڑھتے آپ نے فرمایا کاماز پڑھتے آخر ہاں فرمایا نماز پڑھنا ہاں؟ صاحب کا نماز پڑھنا آند صاحب گل گئی پریشان ہویا حیران ہویا اندروں گا بھی لگا عجیب گل سن نماز نہیں آن آن کے شیخ دے ارد کردہ ناراضگی دن داد سونا کی آخیا جی آپ فرماند نے نماز آنے آخر ادور آپ نے فرمان نہیں نماز آلما دی وے کعبہ سیدا کرنا توجہ ترا نہیں پتا لگا سوچنا تحری کر کے ادھر نماز پڑھنی فرمایا اے نماز ہے آلما دی فکیر نماز جنا اکھ دے سامنے ایسے مالا نہیں آنا ان چر اللہ اکبر اکباری نہیں آ آب ایک قربان جا فارسی تھوڑی پڑھ دینا پڑا اردو بھی لال ترجمہ لکھا گیرا چ نماز علماء اولما و نماز فخرا دیگر فرمایا عالما دی نماز اور دی نماز او با بب آ تا علماء قبلہ را برابر نہ بینند نماز نہ گزارن اگر قبلہ غائب شوت تر دل تہری ہر طرف کے دل چا دیہد ہما سمت نماز بو گزارن اما فقیر تا تا کے عرش را برابر خود نہ بینند نماز نہ گزارند عالم قبلہ کبلا کر دیں سامنے او نماز پڑھدے نہیں پتہ لگا تر ہی کرے گا سوچ کے شریعت آخری جدھر منہ ہو جائے پڑھنا کبلا نماز فکیر جنا چر ارش نو آخ دے سامنے نہیں رکھ دے ار نماز نہیں پڑھتے پہنچی رو عرش دے اگلی گل سو گی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے نارو کے رات سو گئے ویخلے کی نے ارشے بولا دے فقیر اللہ دا مسلا سڈ کے پیا نماز پڑھنا ہوئے خا دین کے شیخ جلال الدین بالا عرش مسلان داختہ نمال میں گزارد از حیبت خواب, از حیبت از خواب بیدار شد. حیبت نال خواب تو اٹھے گل جو شیخ عرش مسلح پاک کے نمال پہ پڑھ آن کے معذرت کی حلور ہاتھ بن جوڑ کے معذرت کیتی شیخ فرمود حضرت فرماندے نے فقیر نجمو دیچ دی پر دی دی ارش مسل اللہ نمال میں خانم ای کم ترین درجۂ درویشاں نس اما مقام پیشتر علی نس اگر نمودار کنم بر حال نمانی نور ہلاک شبی چر درویش چو درویشاں تری مقام نخستی عزی ہفتاد ہزار مقام میں رسد آپ فرماندے نے آپ فرماندے نے قاضی جی کی وے کیا حیران ہونا ہے؟ کے نماز پیا پڑھنا وایل پچھو ہے فرمایا نہیں سن اے تے چھوٹا جا مقام اے تے حالے چھوٹا جہ مقام فکیلان استو بھی اتنے مقام آتے مقام اگر میں حضرت سڑ جاؤ گے جناب کول پچنا ہی نہیں اگلی گل سن سدکے جاوا قربان جاو ہر روز فرمایا او جی مین ویسی آئی اس ستر ہزار مقام نے اگر وہ ستر ہزار مقام فکیر جدو کھولتے ہیں پانچ وقتی نماز اس لیے پڑھ جائے جب ارش سامنے ویخ جائے ارش والے فرشتے تے فقیر کٹے نماز ادا کر مولوی گل نہیں میگو کرنا پیاو ہے جی پر جنہوں کی گل او حال والے نے میں کال والا مائ سنگ نہ جنوبی ہارڈ ورک اگلی گل کردرا درکاہ کابا میں میں آ فرمانے جدو ارش دے پاسیاں نماز پڑھ کے واپس آدھے پھر آپ کابے نے۔ اپنوں کعبے دے بچویخ دے لے نے فرمایا تے جدو اس مقام تو تھلے اور پھر ساری خدائی دوں آپڑیاں انگلہ دے بچویخ دے لے نے. عبارت پرنامہ فرماد نے ہاں جی چوں عزاج آباز میں گردند چم لگی آلم را درمیان تہا انگشت خود میں بیناد چ درویش الی پہلا پہلا ہفتاد ہزار مقام دو جدو انہ ستر ہزار مقام نکل جاوے پھر ادا مقام لا مکان بن جا مکان <تصفيق> مقام مقام ہو جاندا. واقف برو ہس نہ باشد بس روتبیا ہی نو پتہ نہیں کتھے لگا فردا شرک پور چ ہو بنجی ہو اس مقام سے اقبال ہے ہاتھ ہے اللہ ہکار ارے بندہ مومن کہ ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ ہکار بندہ مومن کا ہاتھ کال پو کیا راسری میراج فکیر روح کا میراجنے اور سنیا جی مج ہزور مجھے سارے بیان کر دے نا ہزور دی امر مردا کا مراج بھی ہے نا پتا لگے نبی سخیس ہی منڈ گیا ہاں جہاں حدیث سیچ آ بخاری میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے دل بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سوچتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یہ حدیث ہوں دی. یہ کی مطلب یہ مطلب ہے مطلب اس حد تک انوج مل کہ دی روح عرش ارش متر ہزار مقامات عرش تو بھی اتانے جی اگر فی اقبال فرماوے, فرماوے کہ رہے جی یک گام جی ہے, گام گام ہے میرا پہلا ہو جی توجہ نہیں فرمائی نے فرما بندہ ہمت آج ارش ہے وہ یار چشتی وہ تزرگ دا واقعہ سنا دتا بزرگ دی کتاب کو سنا دن فکیر دے میراج کی گلو پہلے حوالہ سنو محدث ابن نے دنیا عبد اللہ رضی اللہ تعالی امام بخاری دے زمانے میں نے جیو امام بخاری بخاری لکھی انہوں نے اپنی کتاب اکھی نی کتاب ہے کتاب کی کتاب ہے مجموعے اٹھ جلدہ میں چونہ دے بچے شامل ہے نمبر ایک, ایک اونا توکے اونا توکے پھر اُنہ ترقی پتر ہی امام تو دیو پھر میرا جالا ذکر فرمائیے میں جناب سامنے انور ان الحاج فلکلام اسرائے وراج امام اجہری نقل کردیا سنا دیا بولو روایت اگرچہ منقطع اور مرسل ہے لیکن موائز کے اندر مقبول ہے سوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مرد لیلت لیلت لیلت لیسرائی المغیب فی نور العرش فقل دمان پاک نبی صلی اللہ <سؤال> تعالی منسوب ریوا میں لکیا بیٹھا سی ایک شخص دے نور دی لکیا ہے میں فرشتے فرش نو پوچھا منہ مالا کن کیا ہے فرشتہ ہے انہیں آخیا نہیں میں پوچھا نبی ہے انہیں آخیا نہیں میں آخیا کون ہے نہ فرشتہ ہے نبی میں پوچھا اللہ نور برج لوکا فرد کی سونے خدا ہے دنیا دے اندر جدی زبان ہر ویل اللہ دکر چ مصروف رتی سی چر لٹکیا رہتا پڑھ کے جانا سیل دل اپنے والدین برا بلو کا سبب نہیں پڑیا کی مطلب کسی نے والدین بولیا تاکہ میرے والدین جواب برا نہ بولے میرے متیدار نے فرمایا میں میری فرشت نسیا ہے اے جڑا چھپیا بیٹھا اللہ اوہی امتی دور چی جڑا اللہ تل رکھنا ہے مسجد لال اللہ, دے دینا اللہ دل لائی رکھنا ہے اپنے والدین بےزتی دی کا کدی سبب نہیں بنیا یہ اللہ تعالی نے اے مقام دتا مالو یا میرا فکیر دا بھی ہے, ولیہ دا بھی ہے بھی ہیں وہ بھی ارش تک پہنچ جاتے ہیں مگر روح د جن سمجھ کے نہیں اللہ دا میرا مستفی کریم میرا واہ بھائی واہ ادھر دیکھو دو لگا جانا یہ کوئی کمال نہیں کمال ہے جائناات خیالات بھی نہ پہنچن فکیر اتو سیر کرے جنوب نے کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے جو کلندر ساڈا فرما کہ کسے دی ضرورت اللہ والے نے زور بازو کا اندازہ کرے کسے دی ضرورت کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کیوں آخر نکاہے منہ سے بدل جاتی نار سنوی سارے بل کے بولو میرے ویر ناراجی بے خود چلیا ایک اک ایک تھے وہ کہ ایک نظر ویک تقدیر بدل دیں ان دے زور دا کوئی اندازہ کر سکتا وا کی وی لو حران ہونے اقبال کڑا جامع بندہ جدھر جائی دلوتا اصے جنہوں نے دنیا چ ناز ہے نا اپنی تانشوری تہ آخ اکبال سڈے فلاں فلاں وہ میں ساڈے کون قسم خدا کی پال بن کے بیٹھے رہ آخ یار اقبال تو ہے ہی تھوڑے کو لگے پھر فرماندہ فرماندہ نظر نہ ہو تو میرے ہلکے نظر نہ ہو میرے سخن میں پہ لکھتا ہاؤ ہوتی ہے مثال کے میں نے خبردار جی نلر تیل او دل والی سڈے کلام نی برنا پشاؤ گا کلام تلوار پوری نہیں گا کی مطلب دے برباد ہو جائے گا سڈا کلام پڑھ کے اللہ والی نظر تینوں مل جاوے اقبال کا کلام پڑے گا ہدایت جی پہنچ جائے گا سگڑا سنو بھائی ایک किसी کرا کسی سائنسدان نے کہا کہ کشل ہے بھاری چیز اپنی طرف توجہ میں رہ سکوں کسی سائنسدان نے کہا وزنی بھاری چیز ہولی ہڑکی نو اپنے آخ میں یار گل کچھ ہے میرے زمانے کوئی شک نہیں کھچ ہے لیکن پاری شاید ہولی کا کوئی چکر نہیں خچ ہوئی کہ میں پاری شہ چی پہاڑا نے خچ لینا سی بندے نو اپنے جی پاری شہچ ہوں گی نے کچ کے بندے نکلے رکھ ل سڑک بندہ نہیں گل میں چلیا یہ نہیں کہ پاری شہ چیک دی اصل گل بچوں میں کہا کشے سے سکل نہیں کشی سے کشکے کی مطلب سکھ زمانے کچ ہے جان کئی کھڑی ہے मगर वो छेक किसे भारी शे नहीं वो इश्क छेक के ता करके अल्लाह वाली बैठाने कमजोर लगते और छेक के अपने इश्क की वजह ना छोट लगता नाराज میاں شیر ربانی کیڑا کہا پلوان سن لگے ظاہر بزور ادر زور کہ دنیا تو بندے چھک کے اپنے پیراں تھلے سٹ جانا وہ کہڑی شہ ن چکتے پہ بندیا نا سو چاہیے مراج بھی اس عشق والیا مراج بھی چیک کے لئے توجہ نہیں فرمائی نہ قرآن پاک پڑن گھوڑا کڑا سیدن ڈ پیا کدن لگ پیا بجت آ گیا جہاں پنجابی جی فکیر نے دمانے لگ پیا گوڑے نو مست ہو گیا یعنی او دی روح جڑی ہے قرآن دی روح دی. تے جے دے سینے قرآن عشق دا مراج دعا کرو میراج والے فکیر سنو بخش لے جائے لے حکم رز حما تہ اللہ فرماندہ تھوڑا رزق کی بھی اتنے تو جو تڈا وا وعدے وہ بھی سب اللہ سونے مدینے معافی رحمت آخر الحمد اللہ اللہ مستفا جان رہا خوش بز میں دلہ چلو شمع بز میں ہداخ شب اسرار حسرا چلا بے حد شرا کے تلا بے, بے حد درود شب ش میں جن تھیلا خوشلا مستقبا رہنا تھیلا مجھ سے خدمت کے خود سی مطلب فرمائے کیا مدد آل ہو گئے حضور دی خدمت فرشتے احمد رضا نو کردرزا نو احمد رضا ہاں وہ پڑھنا سی دفا مجھ سے خدمت رضا مجھ سے خدمت کے خوشی کہیں ہار مجھ سے ہار لاستا جان رحمت تلا رو سلام دسمے شان کریمی دا صدقہ شان کریمی دا صدقہ کا سب حالات بہتر دنیا آخرت بہتر دا. اپنی شان کریمی دا شان کریمی دا اللہ نیکی کوئی کو خوبی ویک کے فضل نہیں کرنے اپنے فضل نو ویک کے فضل کرنے اللہ دضل ایک گلاب کے پھولوں کی پتیاں آر ڈال سکو yeah. محترم سارے دوست سلام, سلام ہو گیا استاد سب کی بلا حکم ہے سارے نو سلام ہو گیا